I'll take the gel, Pansha, Pansha. I'll take Pansha. Pansha, بارکا سنتے چلے جاؤ پہلے وہ مطلب بھی سنا تھا الو اللہ ما امانا اباد خالفان مصنف امام ابن عبد البر یعنی پھر ظلم کہتے ہیں کہہ کر پھر حدیث کے الفاظ آ کے نکل کے فائضہ فرمایا علماء رسولوں کے اللہ کے بندوں پر امین ہیں کیا مطلب اللہ ز اللہ رسول کو رمانت معلوم یوخال تو سلطانہ جب تک کہ بادشاہوں سے نہ مل جل جائیں یعنی پھر ظلم ان کے ظلم ان کی برائیاں ان کی زیادتیوں کے اندر ان کے ہم نوا ہم نوا نہ بن جائیں ان کے ساتھ مل جل نہ جائیں فیضافہ جب ان کے بدی برائیوں کے اندر ان کے ساتھ مل جائیں گے تو فقط خان الرسولہ انہوں نے رسولوں کی خیانت کر دی ہے امانت میں خیانت کر دیا. ہم، بھاگ ہے دور بھاگ جاؤ ان سے شرم نہیں آتی تم نمازیں پڑھتے ہیں ان لینوں کے پیچھے نظر طول فلم آتے ہیں فاضر ہو وعتذلوہم سے الگ ہو جاؤ فاضروہم درو بچوں سے بچوں وعتذلوہم آگے کیوں فرمایا تاکہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ صرف دل میں رکھنا ہے ان سے اوپر اوپر ساتھ جس میں ظاہری میل ملاپن ملاہوں سے رکھیں وعتذلوہم الگ تلگ ہو جاؤ دوفے دو دوفے کرو انڈے لگو ہی نا بولو یار اچھا یہ تھی آلو خلفاء خولا فا او کاؤنسی اور ہاں آج ابو وہ دردا والی ایک سو اکہتر سفے پر وہ جو میں نے پڑھی ایک سو؟, <coughs> ایک سو ایک سو لکھا کمپیوٹر ہو جانا نام ادیس نمبر لکھا ہوا ادیس نمبر ہے ایک, ایک سو بہتر دینے, علم دتا دل دینے, دینے, مال نہیں لیندرت اجرت نہیں منگ دے والا سامان نہ کچھ سامان لیند کیمت لب دین بیچ دے نہیں جو سمائے ای آسمان دے پرندے دع نے <تصفح> اور سمندر دیاں مچھلیاں تے زمین تے چو پائے تے کا علم اللہ علم دتا ہے لوکن دستا نہیں بخل کرتا ہے دل پیسے منگ دے پیسے منہ من چڑائی مقرر سارے کدھر کی کس خاتے چی دسا جیسا فدو نہیں بنے جا دے جی دا اللہ خبر ڈال میں چھپیا پہ لوک کو ایک سو بی... بات بات کرا چاہیے ایک سو بیاسی میں ایک سو بیاسی دی ہر بیٹھے ملاں کہ بھئی اس خان ابینہ کا وارث ہیں میں بہسان ابینہ کا وارث اور جو کہہ رہے ہیں ٹھیک اور جنت میری ہے اے سوچ مولتی ہیں ہر ایک کی کتے دی مجال جو اپ رو دولت کی سمجھے تے کہ دیں گے یہ بڑا پھڑ نہیں مال مال اللہ تالا کام کیمتہان آیا مال لگ امتحان سی آسملہ ہونا پھر س چشتی پورا بھی کنجر کرتے آیا پکا رب دلیل بات یا فرشتا یہ درد پہلے نمبر فرشتہ سمجھنا خلیل کیوں نہیں بننا میری نمبر نمبر تو لے انہیں واپس تھی امتحان لے کے واپس کر کے تر جا سمجھ نہیں لگی کے لے جانا توں دا مطلب ہے نہ ہے نہ تلیل تا دلیل تمیں لگی یار ہاں پتر اکیلے نہیں چترپولا جڑا ساڈا نو وی ذرا اے نال چار دتے بھائیوں ہوں, مبارک الفاظ شریف اور زیادہ زیادہ نے اور واضح نے او مطلب ظاہر کرنے سے. ارے بھائی کل کئی اللہ تعالی کی امین اس کی مخلوق پر دو تیر وات اترت تمس کی الوالا ما و منا اور رسل عالم يخالط السلطان و يدخل الدنيا دنیا جڑن اوتے بھی بادشاہ نال مل جاو خالتمالتے بادشاہ نال رل ملنا جان رل مل دا مطلب ای ہے نا انہاں دی گلاں ہے جنہاں دے کماں چ عمروں يدخل الدنيا دنیا جڑن بڑن ہائے دنیا دو پچھاں اتے اللہ مطلب وقت دنیا کا بننا یہ مطلب لانت عوام ملتی لانت ملدی جی گا دنیا دنیا گھر کیوں آلانے دنیا میں بڑی بیٹھا دنیا دار ہے. دنیا دار تا کہ سارے کام دنیا نے پھر, پھر دنیا دار یہ دنیا بیٹھا بس جب بیٹھا تو فرمایا اے اللہ نہیں اب بولو مرو اور روایت میں یہ ہے. علماء امینوں کے رسولوں کے امین ہیں جب تک کہ دنیا میں نہ گھسے اور بادشاہوں کی پیروی نہ کریں اس سے اور وضاحت ہو گیا دنیا ویت تب سلطان ویت تب سلطان بادشاہ کی اتباع نہ کریں فیضا فالو ظال کا جسل کرل فا ذرو فرمایا میری امت کے گروہ ہیں جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے لوگ ٹھیک رہیں گے جب یہ خراب ہو جائیں گے لوگ خراب ہو جائیں گے ایک فرمایا حکام دوسرا اولا ایک حکام اتنے پٹھا دکی نے بچے نہیں بیٹھا دونوں نے پٹھا کو بلا کر, جلسہ کر مار چھترے سور دے شان دارس بیٹھا یہ کھائے یہ امین ہی نہیں ہے بولا مرو <تصفح> تقریباً چالی لہذا انہوں نے فیصلہ کیا حسن ہے اللہ و چور والی جو میں نے سنائی تھی نا وہ بھائی وہ ہے اظہار جب عالم کو دیکھو کہ بادشاہوں سے مل جل گیا ہے نا تو سمجھو وہ چور ہے یقین کرو کو چور ہے اور جب مالداروں کے پاس آنا جانا ہوا ہے تو سمجھ وہ دکھلاوے والا ہے ملا حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جب عالم کو دیکھو کہ وہ مالداروں سے محبت کرتا ہے سمجھ لو یہ دنیا دار ہے کبھی اور جب اس کو دیکھو کہ وہ بادشاہ سے مل جول رکھتا ہے بادشاہ بغیر ضرورت کے حضرت ایک ضرورت شریک اس کو کوئی دین بتانے کے لیے گیا ہوا ہے لگی ایک کچھ لے لے کے حضرت گئے ہوئے ہیں جیسے گائے ہے اللہ کے سڈو حکومتوں کا ہر منصوبہ مدرسے جا دیا ہے تنظیم المدارس سارا کچھ نصاب سارا کچھ حساب کتاب سب حکومت کا گیا مدارس میں نہیں آ گیا تو معلوم ہے باقی او رل مل گئے جی دو پانی چل جاتا ہے دھو پانی دی مثال نہ دو تو تے دو کی مثال لے سکو ای گا چور بن گیا نا پا کے چور کر کے میرے کیوں لڑ نے اور سرکار بھی بھی مول سارے لکھا گریلر وہ سور د بچے پڑھنے تو آدھے سور پوچھ بھائی آدھے بار اے بارے دسو بھائی دھی شی آد آدھے وہ کہ سارے ہو گئے باہرس پیچھے کی ریا دسو مطلب دس حدیث معلوم ہوا الحمد للہ حدیث اثر نہ نہیں بھائی نہ ماپی نشی اتنے گل ہی نہیں گل یہ عمل پیروکاری جہاں باپی شیو کوئی میری گل نہیں توانو کہ من حق لگتا ہوں کنجر کوئی شاہ کو دیس بڑے بیٹھے اب تو فلاں فلاں سارے بیٹے ماہ مانے بدلنے بدلنے کا تکافر ہو گیا لانتی جہاں پڑھنے والا پکا رہا سچی دسیا جی لانسی جی آدر پڑھ رہا علم پڑوانا علم نہیں پڑھ تو تو رہے تالت سکھ رہے لانت سکھ رہے گمراہی سیک رہے گا برشا جی سمجھ نہیں لگی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل اللہ فی بعض القطب او اوحى الله الى بعض الانبیاء قل للذین يتفقهون لغیر الدین ويتعلمون لغیر العمل و یطلبون الدنيا بعمل لا فرید البسون الناس مسوقل قلوبهم كقلوب الغياب والسينى تم احلام من عسل وقلوبهم امتلئ من الصبر يا يا يخادعون وبيستاذون لوطيحنا لهم فيذرهن تذل الحليم فيهم حجرا سبحان الله نبی جی سی نبی نبی, جو کسے نبی کہ آخ دے جڑے جیم نہیں پڑھتے دنیا واسطے پڑھتے عمل واسطے نہیں پڑھتے یا گے پیسے دبد آخرت امل نال دنیا کما پھر بس نا مسوکل کے با کپڑے پا پا کے درویشان لوگ آ بیٹھتے ہم کا قلوب دل ہونا دے والے والے تو پتر بوکد کولی بولتا جنا ڈاکٹر ٹین فلان جدید صاحب فلانے صاحب سارے زبانہ اینا دیا شہد تو مٹھیا, مٹھیا. مٹھیا. لیکن وہ قلوب ہم عبر رو میں صبر مصبر نالومیوں نا دے دل بہتے کوڑے ہوں ان کوڑے نے مصبر جان دے ہو او او مصبر کوڑی دوائی ہوں دی بڑی کوڑی کے دوائی خدا دی موہ چٹ رکھو دے پھر ایک کہیں دے تاک کڑا ہٹ نہیں جان دی موں. انہوں کے کندے نے عربیو جو اس کو کہتے ہیں صبر صبر تو مصعب نہ لو دل کوڑے کی مطلب بد خلقون گے زبان تو بڑے میٹھے اخلاق والے لگن گے لا کن دل نفرت والے لوگ نکل ہاں تاں کہ کے ہاتھ ملانا بھی گوارا اوے مولوی کہ نہیں ہاتھ ملانے تے تو لگ پندے نے فرمایا ان کو کہہ دے اے نبی مجھے دھوکا دیتے ہو ایسے فتنے پیدا کر دیا گا جقل والے بھی حیران ہونگے فیتنیا کرنے کنجل واقعی اکل والا بندہ بھی اکا پکا رہا ہے کرا کی دور چار سنیں یخرو جو گے آخر زمانے ایسے ایسے لوگ نکلنگ دنیا بدینے دنیا کمائیں گے لوگ کپڑے درویش والے بابا آ گیا گے گئے وہی گل شہد تو زبانہ میٹیا دل قلوب بدیا اس حدیث کے اندر دل بگیا والے ہوں گے اللہ جی تو تو میرے, میرے تو تو تو خرد جو مرضی کی جانگ کچھ نہیں آخے گا ہم ججتا رہے یا میری رحمت ویک کے دھوکھے جی یا میرے اگ بڑے بنے جی خیر ویکھی جائے گی کر لانے کرے گا Hmm! کی او؟ ہو اپنی نبل آنگلا بڑا اللہ ایسے ایسے سزا میں پا دیاں گا لے جا شمار ہو گے وہ بھی حیران پریشان ہو گے کہ کریئے کدھر جائیے اج ایت ایمان لال دسو डुब मर गयो। तो तुसी कर, दे दे गए थी अकल खुस गई एडेबाजी बयाना क्या इस वक्त मुला तबका पीर तबका जरा इन्हों की रोशनी पछाड़ नहीं सद यार की करते फिरते लहनत पै गई जी दिल्ला एडे बाजे बयाना दुद्ध पानी का पानी सोने डबी कर दता है پچھے <تصمت> <ملکتا تصمت> <ملکتا سؤال> <ملکتا سؤال> <سؤال> اللہ اکبر پیچھے اللہ من تعلم علم مما مال لوکری نہ آمتحان پاس ہونا چاہیے سنعد آنی چاہیے دوسرے پاس بھی سنعت روپیے لا لو کے لے کے سیدا ٹور جا اپنے ہوئے؟ تو فرمایا دنیا ہی کمانا did, phal, فرمایا جنت خوشبو نہیں پاوے گا جانا بے دور دی دیکھو میرے خیال کتے سور ملا کیڑا کوفر برائی ہے جہاں شریک نہیں ہوئے بدکار تو جاہل عبادت گزار ہوں تو عبادت گزاری کو نہیں لبنا جتے رہے وہشرروشررو شیرار اشر اولا ما اوہ سیر لو خیار خییالولا ماہ اور مع بد سارے شیدہ تو بڈے شریر سارے بد تو بڑڈے بعدطر بد بطر ترین او اور سارے سارے فضل تےاعلی تے عمدہ لوکہ تو افظل تے الی تے اچھے وہ ہی نے جڑے بہترین اوو سمجھنے لگی لا جس پوان کم الا بل علم کم معلوم علم وہ علم فرض کی بات ہے اسی وجہ سے آخر زمانے میں یہ چین کا جو نام لیا تو اسی ایک شخص کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں آئی میرے آقا نے جو چین نام لیا تو اس کو دیکھ رہے تھے کہ باقی پہلے تو سارا یہ دور چین کے اندر بت پرستی کا ہوگا لیکن ادھر کوئی ایسا نہیں بندہ ہوگا خدا کا لیکن ایک جو پیدا ہوگا تو اس کی وجہ سے اشارہ فرما دیا یار وہ جب اتھے ہوئے گا اس لیے اتھے ہی پہنچ جائے اور sorta... تھے or... کی کی جہاں پر بھی ملے کیا جو آسان پڑی نرم دیا قسم پہ دوسری غزل تشبیب دوسریوں نے بنائیے لیکن تشبیب جڑی جلیوں تمہیدی ہے خاص قسم کی تمہید جس کے اندر شباب و کباب کا ذکر ہوسا ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے تشبیب بن جاتی ہے تو غزل تو اتھے وزام کے میں اقبال نہیں ایک فارسی جو غزل سنائی تو غزل ہوں دیئے جہاں اندر عشق مشوقی دیاں گلہ ہوں دیاں تو بہت سنو جمال دیاں گلہ ہوں دیاں پھر مطلب قدی پھولانے ذکر دے قدی فلانے دے قدی حجر دے قدی فراق وصال یہ وہ سارا یہ ہندی غزل پھر میں کہا آؤ میرے اقبال دے کمال میں کھو لکھ دا غزلے لکھ دا غزلے لیکن بیس جڑے سبقوں دے نا او ہمیشہ کوفر دی مخالفت اور دین مصطفیٰ دی محبت الفت دنیا دی فنا آخرت دی طلب یعنی کیا مطلب سب رکھ دا گدل بظاہر رکھدہ ویچ ڈیری اکلو دان کے آخر شیر آخری شیر سی غزل دل نظر ہے یورب سے نو اہل غزل ہیں ال نظر ہے یورب سے نو امید اہل نظر ہے یورب سے نو امید اہل غزل ہے یورب سے نو امید کیونکہ ان امتوں کے باطن ہے نا پار کے نظر لوگ ہیں کر کہ کہ نے مثال اگر کوئی آدمی آ کے میں ٹو چلا کلا کیوں آ کے ٹٹی نونا چاہنا چاہنا پلیت ہے کوئی پلیت چیز ٹکرائے پلیت کر دے مرے کپڑا پلیت ہو گیا کپڑا پاک تھی کوئی پلیت چیز لگی پلیت ہو گئی ہوں تو آخر جی میں پاک کر رہا اور مرے جیڑی خود پلیت ہے ایک ہے پلیت شلیتیانتی پلیتی اتنا بڑی پلیتی ہے کہ جس کے ساتھ ملتے ہیں اس کو بھی پلیت تو ہمارے اقبال فرما رہے ہیں ملا جی جی میں کتی نو لڑا پلیت ہو جائے گا لگی تو انہوں نو جب مسلمان کرن جائیں گا تو آپ ہی کا پھر ہو کے واپس آئیں گا آپ کے واپس آئے گا اہل نظر ہے یورب سے نو میر اہل نظر ہے یورب سے نو مید ان انمتوں کے باطن کہ ان انہتوں کے باطن نہیں پاک یہ میں پڑھی کے بات نہیں نہ پاک نہیں پاک کت گیا ملک صاحب کو کیا سر وائی یار واہ واہ ملک صاحب بات ملکی تو سب کے کتنا ملک میں ب مہر پہلے آتی ہزار پنجو چھ من چلتا جلدی جلد آ اچھا میرے دل سنو میں کوئی راز ضرور ہے میرے سونے نبی سرور زبان شریف چین نام آیا کیوں آئے سونے ہے کا فکیر واقعی اللہ خدا دی باقی سچ ہے جمع ہے واقعہ بزرگ شاہ اکبر نے لکھا یہ منار نے لیکن اس حدیث تو یہ اشارہ بول سی لکھا کیا یاد کرو گے شاید اور تعوی کی دسا ہے پڑھنے والے کافر ہو اللہ الا ماشاء اللہ مرشد پاک رحمہ اللہ سبکن پڑھا سن کیونکہ دی نگاہ کرم رحد اس واسطے کوئی نہ کوئی اکر پڑ مار لی اکر مکھر مار کے نا لو جی او ملک جی روجل داتی جیت پاؤڑی لاتی پاؤڑی جا کر دند مالدل چاہ ع شریقہ وسا صلاحی فرمایا عالم میں خیر ہے وہی عالم جو وارثین نبی ہوتے ہیں ذہن میں رکھنا اس میں خیر ہے اور جو دین سیکھ رہا ہے چاہے کتابوں سے چاہے اس سے سن کر وہ بھی اس میں بھی خیر ہے اس کے علاوہ باقی کسی شخص میں خیر نہیں